کیا شوہر اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر مجبور کر سکتا ہے اوہ یہ تو بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا چلو خواتین نہیں ہیں اس لیے آپ کی جان بچ جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ جب خاتون آپ شادی کر کے لائیں تو آپ دیکھیے جو احمق ہیں یہاں کی خواتین ہیں بے وقوف جلوس نکالتے ہیں جی اسلام نہیں چاہیے اور یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے پڑھائی نہیں ان بے وقوفوں نے اسلام کو پڑھائی اس کی تعریف کی اسلام نے تو عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں کہ آپ کو روٹی نہیں ملے گی جی ہاں آپ پکی ہوئی روٹی دینے کے پابند ہیں اپنی بیوی بی کو سمجھے ایک بات اگر آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ بچے کو دودھ پانے کی پابند نہیں ہے دودھ پلا کر کے لائیں بچہ جب بڑا ہو جائے تو ان کو بڑے توحفے اور تحائف اور بڑے بڑے نظرانے دیے جاتے تھے کہ اس نے بچے کو پال کر ہمارے حوالے کیا سمجھ گئے اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس میں نہیں اسلام ایک اخلاق کا مذہب بھی ہے حضور نے ارشاد فرما میرے دنیا میں باسط کا مطلب اور مقاصد کئی مگر ایک میری باسط کا مقصد یہ میں مکارا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا اخلاق کی جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں یہ سب اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کہ جب بیوی بی گھر میں آئے وہ اپنے ساس کا بھی خیال رکھے سسر کا بھی خیال رکھے آپ کا بھی خیال رکھے بچوں کا بھی خیال رکھے لیکن یہ خیال جب ہی رکھے گی جب آپ اس کا خیال رکھیں گے کیا خیال ہے آپ تو یہ اس کی اخلاقی اس پر فرض ہیں کہ وہ ساس کی بھی خدمت کرے اور سب کی خدمت کرے اور شوہر کی خدمت پر اوفو آلہ حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویا پانچویں جل کتاب نکاح میں بعض ایسے صحابیات کے اقوال نقل کیے جنہوں نے شادی نہیں کی جیسا فرمایا نا ان نکاحوں سنتی فمر رغیب ان سنئی سمن جو نکاح نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے بعض صحابیات نکاح نہیں کرتی اس کی وجہ کیا بتائیں حضور سے وہ بیان کرتی کہ حضور ہم نے شوہر کے ایسے حقوق پڑے ہیں کہ ہم تو اس کو پورا ہی نہیں کر سکتے ہم نکاح کر کے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر سکتے اس لیے ہم نکاح نہیں کرتے تو ایسی خواتین کا استثنا بھی کیا گیا اس سے, فلیسہ مننی سے وغیرہ وغیرہ آہ حضور, آہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ام سلمہ تھی ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا ام سلمہ ام المنی کا حضور میں نکاح نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کیوں؟ کہلنے میرے جو بچے ہیں میں ان کی پروریش کرنا چاہتی ہوں اور ظاہر ہے کہ جب میں ان کی پروریش کروں گی تو نظریہ یہی تھا کہ شوہر کے حقوق کورے نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا کیا بہترین جملہ فرمایا کہ تمہارے بچوں کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول تمہارے بچوں کی ذمہ داری دیتا تب ام سلمان حضور علیہ السلام سے نکھا کیا تو بعض صحابیات محض شوہر کے کی حقوق کی پاسداری کے لیے نکاح نہیں کیا کرتی یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا اشاروں میں سمجھ جائیے میاں بیوی بی اگر گھوڑے پر بیٹھے ہو اور میاں اپنی بیوی بی کو طلب کرے تو بیوی بی انکار نہیں کرے گی ایک حدیث میں فرمایا کہ میاں کی ناک زخموں سے سڑ گئی اور بیوی بی سے اگر مو سے چوسے تب بھی اپنے شوہر ادا نہیں کر سکتی حضور نے فرما میں انسان کو انسان کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی بی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے مگر سنو کسی مخلوق, کو مخلوق کے لیے سجدہ نہیں ہے صرف اور صرف اللہ تبارتعالی کو سجدہ کیا جائے اعلی حضرت اس پر ایک پورا رسالہ لکھا کہ سجدے تعزیمی ہماری اس امت میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی اب کوئی آدمی کسی آدمی کو سجدہ کرے تو وہ حرام ہے